ولا قدرسل اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا حضرت نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام فِي اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلات حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور یہ بارہ بیٹے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے جس میں تقریباً اسی ہزار نبی بھیجے گئے مُحْتَد پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں یعنی ان کی اولاد میں جب نبوت بھی ہے کتاب بھی ہے تو ان کی اولاد میں جو عام لوگ ہیں ان میں کچھ ایمان لائے اور وہ کثیرم مین ہم اور نا فرمانی کرنے والے کثیر ہیں ان میں سے اکثر فاسق ہیں نافرمان ہیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نافرمانی فرمانی کرنے والے ہر دور میں اکثر رہے ہیں آج بھی اکثریت کافروں کی ہے ایٹی فائیو پرسنٹ کا پھر مسلمانوں میں اکثریت بے نمازیوں کی تو یہ نہ دیکھا جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں اگر ہم ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کریں گے تو ہم بھی وہی جہنم کا راستہ پکڑیں گے سوما پھر فیناسار بے رسولینا پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اور ہمارے رسولوں کو بھیجا پے در پہ کہ رسول آتے رہے اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تک جاری و ساری رہا بنی اسرائیل میں وہ اور ہم نے پیدر پہ بھیجا رسولوں کو اور اس کے بعد ہم نے بھیجا بھی عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو وہ آتعین انجیلا اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی وجاللہ فی قلو بلین تب راہ فتح و اور ہم نے عیسیٰ علیہ سلاۃ و سلام کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت کو رکھ دیا ہم اب, اب سوچ قرآن تو فرماتا ہے کہ عیسا علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے نرم ہوتے ہیں آج مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن جو لوگ ہیں ان میں اکثریت یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی شریعت میں نرمی ہے اور ایسا آدمی نرم دل ہوتا ہے اور پھر یہ کیسے نرم دل تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی طور پر ماننے والے تھے جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایمان لے ہے رہبانی اور رہبانیت دنیا سے کنارہ کشی یہ عیسائیوں میں ایجاد کیا گیا وہ رہبانی یہ ان لوگوں نے خود ایجاد کی انجیل میں اس کا حکم نہ تھا ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلط والسلام نے نکاح نہ فرمایا آپ نے کوئی مکان نہ بنایا آپ نے یہاں تک کہ تکیہ تھا تو اس تکیے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا پھر آپ سوتے وقت اینٹ رکھتے تھے پھر آپ نے خیال کیا کہ اینٹ کی بھی کیا ضرورت ہے ہاتھ یہ تکیہ بنانے کے لیے کافی ہے آپ اپنے ساتھ ایک پیالہ رکھتے تھے تو آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں جو پیالے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آپ نے پیالہ چھوڑ دیا اور چلو سے پانی پینے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کا یہ زندگی گزارنا آپ کا طریقہ تو تھا لیکن آپ نے لوگوں کو اسی طرح زندگی گزارنے کا حکم نہ دیا جب حضرت عیسی علیہ السلات والسلام دنیا میں پھر آئیں گے تو آپ نکاح فرمائیں گے لیکن عیشا علیہ السلام کے اس عمل سے عیسائیوں نے یہ عقص کیا کہ ان میں رہبانیت ہے وہ بعد ایسے ہیں جو نکاح نہیں کرتے شادی نہیں کرتے جنگلوں میں ویرانوں میں ریکستانوں میں بغیر مکانات کے بغیر کسی سامان کے وہ پڑے رہتے ہیں تو یہ راہبانیت یہ انہوں نے خود ایجاد کی ما کتب علیہم ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کی تھی الب تردوان اللہ مگر یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تو اگر کوئی ایسا ان کی شریعت میں کرے تو ان کی شریعت میں منع بھی نہیں تھا گو کہ ہماری شریعت میں ایسا کرنا منع ہے ان کی شریعت میں منع نہیں تھا مگر فما روحا حق رتی ہا پھر وہ اس کے حق کو ادا نہ کر سکے جیسا کہ اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے وہ اس کا لحاظ نہ رکھ سکے جیسا لحاظ رکھنا چاہیے تھا پھر کیا ہوا جب انہوں نے نکاح نہیں کی یہ شادیاں نہ کی تو وہ شیطانی حملوں کا شکار ہو گئے اب لوگوں میں تو یہ شو تھا کہ راہب ہے یہ راہبانیت اختیار کرتا ہے مگر ان کی نگاہیں گندی ہو گئی ان کے ذہن گندے ہو گئے ان کے دل گندے ہو گئے کیونکہ یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کو تو مقام بہت بلند و بالا ہے نبی تو گناہوں سے معصوم ہے مگر انسان انسانی فطرتوں سے اگر دور ہو جائے تو جائز طریقے سے جب کوئی چیز حاصل نہ کرے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے اسی لیے اسلام نے فرمایا ایک نکاح کر لو دو کرنا چاہو تو دو کر لو تین کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو مگر حرام کے قریب مت جانا لیکن مغرب نے نکاح پر تو پابندیاں لگائیں کہ ایک سے اوپر شادی نہیں کی جا سکتی لیکن حرام کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے تو اب لوگ ایک نکاح کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں اور وہاں پر ایک بے حیائی اور گندگی کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس ماحول سے پناہ تا فرمائے آئین اللہ آمن مین اجرہ بس ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے یعنی عیسائیوں میں سے جو ایمان لائے ہم انہیں اجر دیں گے وہ کثیرومن ہوں فاسقونا اور ان میں سے اکثر عیسائی فاسق ہے نہ ہیں ہے یا ایدی نہ آمن تق اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وہ آمینو بھی ہی اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو اس سے مراد عیسائی ہیں ان سے کہا گیا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ یو اکم کی فلائی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا کہ تم نے انجیل پر بھی عمل کیا عیسیٰ علیہ سلام پر بھی ایمان لائے پھر قرآن پر بھی عمل کرو گے اور حضور پر بھی ایمان لاؤ گے تو تمہیں دگنا ثواب دیا جائے وہ یج الم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور پیدا فرمائے گا تم شو ن بھی اس نور کے ساتھ تم چلو گے اس نور سے مراد قلب کا روشن ہونا ہے جب نور قرآن سے دل روشن ہو جاتا ہے تو انسان راہ ہدایت پر چلتا ہے اور ذرہ برابر بھی وہ غلط کام کرنے جاتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے یہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اے مالک کو مولا ہمیں بھی یہ نور عطا فرما وہ یغفر لقم اور اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا وہ اللہ غفور رشید اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ یا علم اہل <الكتابی> یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اہل کتاب یہ بات جان لیں اللہ یق درون اعلی من فضل اللہ کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے فضل سے وہ کوئی چیز نہیں پائیں گے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہودیت یا عیسائیت پر وہ قائم رہے تو جنت میں چلے جائیں گے یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ حضور پر ایمان لائے بغیر یہ جنت میں نہیں جا سکتے وہ اندلاب اللہ اور بے شک سارا فضل تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے یو تی مئی یشا اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العود اور اللہ بڑے فضل والا ہے رب العالمین ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرمائے الحمدللہ للہ ستائیس پارے مکمل ہوئے اللہ رب العالمین ان ستائیس پاروں کے نور سے بلکہ پورے قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے